Yeah uh -huh. سورۃ المجادله کا مطالعہ شروع کریں گے 28ویں پارے کا آغاز قران حکیم کے <تصرف> <تصرف> الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام علی سید الانبیاء والرسل اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير صدق الله العظیم <م>، سورۃ المجادله کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں اس میں دو پارٹیوں کا ذکر آئے گا ایک ہزب اللہ اور ایک حزب شیتان حزب ال میں سے ایک تو کھلے کافر ہیں ان کا ذکر سیکنڈ لاسٹ ایک آیت میں حزب شیتان جو چھپے ہوئے ہوتے ہیں وہ منافقین ہیں دوسرے رکوع میں ان کا خاصا ذکر آئے گا اور حزب اللہ اللہ کی پارٹی اس کا ایک ہی طویل آیت میں آخری آیت میں بیان آئے گا انشاءاللہ اللہ ایک معاملہ زہار کا مسئلہ جو سورت الاحداب کے شروع میں ذکر ہوا تھا اس کی یہاں وضاحت ابھی ہمارے سامنے آئے گی انشاءاللہ تعالی اس پر بھی کلام ہوگا اور کچھ معاشرتی آداب اور مجلس کے آداب بھی اس سورت مبارکہ میں سمجھائے گئے ہیں بسم اللہ رحمان قد سمی اللہ قل الجا الله یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کی بات سن لی جو اے نبی علیہ السلام آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث کر رہی تھی اور اللہ تعالی سے اپنے غم کی شکایت کر رہی تھی تحابر اور اللہ تعالی آپ دونوں کی بات کو سنتا تھا ان ام بسیم بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے اچھا اس سورت کے بارے میں ایک بات یہ بھی نوٹ کر لیں اس میں بائیس آیات ہے اور ہر آیت میں اللہ کا لفظ آیا ہے ایک دلچسپ نکتا ہے اس سورت میں بائیس آیات اور ہر آیت میں ایک لفظ اللہ آیا ہے اب مجھے امید ہے کہ آپ ہر آیت میں تلاش بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہے ایک بات تو یہ ہے اچھا دوسری بات پس منظر کیا ہے زہار کا مسئلہ زہار کا مسئلہ کیا اربوں کے اندر یہ بری رسم تھی کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو کہہ دے کہ تم تو میری ماں ہو میرے لیے میری ماں کی طرح ہو اور وہ اس سے تعلق چھوڑ دیتا تھا اب یہ بےچاری کیا کرے گی لٹکتی رہ جائے گی تو وہ کسی اپنی بیوی کو کوئی محرم رشتے دار کا کہہ کے اپنے آپ کو اس سے الگ کر لے یہ ہے مسئلہ جس کو زہار کا مسئلہ کہتے اور یہ خاتون تھی خولا منت طالبہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے شوہر خاصی عمر بھی ہو گئی اس طرح کا معاملہ کر ڈالا یہ روتی ہوئی حضور کے پاس آگئیں صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور سے ان کا مکالمہ اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ تم دونوں کی بات کو سن رہا تھا ایک اور اہم نقطہ حضور نبی اکرم اللہ کے رسول بھی اور اس وقت جماعت کے امیر بھی کون تھے حضور تھے ذمہ دار وہی تھے تو ایک نقطہ جماعتی زندگی کے بارے میں یہ بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ اپنا کوئی معاملہ ہے کوئی مسئلہ پیش آیا تو صحیح فورم پر صحیح ذمہ داران کے پاس فورم پر جا کر بات کو پیش کیا جائے یہ تحریکوں کے حوالے سے معاملہ ہے کہ صحیح فورم پر بات کو پیش کیا جائے جیسے کہ ان خاتون نے حضور کے سامنے معاملے کو رکھا اب ان کے شوہر نے اس طرح کا معاملہ کر لیا اس کے بارے میں ہدایت دی جا رہی کہ ایسا کہنے سے کوئی زندگی بھرکت یعنی نہ ختم نہیں ہو جاتا لیکن یہ بات غلط ہے اس کا حل بتایا جا رہا ہے اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا پھر تعلق قائم ہو سکتا ہے باقی بہت ساری فقہی تفصیلات ہیں وہ آپ کئی تفاصیر میں تو پندرہ پندرہ پیجز لکھے ہوئے موجود ہیں وہ فقہی مسائل تفاصیر میں آپ پڑھ سکتے ہیں اللہی نئی ماں ہن تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھتے ہیں انہیں ماں کہہ دیا کوئی محرم بہن کہہ دیا بیٹی کہہ دیا اور اپنے آپ کو روک لیا یہ تفصیل مسائل میں ہے تو تم میں سے جو اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں تو ماں ہن امات تو وہ ان کی ماں نہیں ہو جاتی ان اماحات ان کی مائیں تو صرف وہی ہیں جنہوں نے جنہوں نے انہیں جنم دیا وہ ان نم لم مِنَ القوری وزور اور بے شک وہ نامعقول بات کہتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں اور بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً فرمانے والا بہت بخشنے والا ہے اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھتے ہیں فما پھر وہ چاہتے ہیں کہ اپنی اس بات سے رجوع کر لیں رقل جو انہوں نے کہا فتح قبل تماسا تو لازم ہے ایک غلام کو آزاد کرنا اس سے پہلے کہ یہ ایک دوسرے سے تعلق قائم کریں غلاموں کو آزاد کرنا بہت سارے کفاروں میں ذکر ہوا اور یہ ذکر پہلے آ چکا کہ اسلام نے کتنی خوبصورت تعلیمات عطا کی تاکہ ان غلاموں و کنیزوں کو مسلم معاشرے میں اکاموڈیٹ کر لیا جائے اور یہ وار لائک سچویشن کے موقع پر ایک مسئلہ آتا ہے اور دین نے اس کو ایکوموڈیٹ کرنے کا طریقہ بتایا یہ نکتہ بھی اہم ہے تو فرمایا کہ لازم ہے یہ غلام کو آزاد کرنا اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے سے تعلق قائم کرے ظالم تو یہ ہے جس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے بما تعملون خبیر اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے فم الم یجید متاب قبل اور جو یہ نہ پائے یعنی غلام تو لگاتار دو مہینے روزے رکھے اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں فمل یاستینہ مسکینہ اور جس کو اس کی قدرت نہیں تو وہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے یہ ہے کفارہ غلام آزاد کرے اس کی سطح نہیں تو ساٹھ دن کے روزے رکھے اور اگر یہ نہیں ممکنات میں سے تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے ویسے ایک دلچسپ مسئلہ ہے ان کے جو شوہر تھے انہوں نے کر تو لیا اب آگے سے کہا گیا بھائی غلام آزاد کرو بھائی میرے پاس تو پیسے نہیں یار رسول اللہ اچھا روزے رکھو میں تو بوڑھا میں روزے کہاں سے رکھوں ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ بھائی میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں اب کوئی صحاب آئے اپنا صدقہ لے کر اور حضور کے پاس یار یا قبول فرما لیں حضور نے ان سے قبول فرما کر انہی کو دیا جاؤ تو اس سے کھاؤ اپنا جو ہے وہ معاملہ بھی پورا کر دو اللہ اکبر کبیرا ایسے ایسے واقعات بھی آپ کو تفاثیر میں یعنی حضور کے دور میں ملیں گے کہ اس طرح ہی معاملات سیٹل ہوئے رالیتمن اللہ و رسول یہ ہے اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام پر ایمان رکھو بہت اہم بات یہ جو تم نے گڑبڑ کر لی حلال کو کیا کر لیا اپنے اوپر ہاں اس کا تمہارے اختیار تو نہیں ہے اب ایمان کا تغا کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پاسداری اب آگے سنیے وہ تل کا حدود اللہ اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں صرف حدود کیپٹل پنشمنٹس کو نہیں کہتے جو سزائیں اسلامی نہ حلال حرام کے معاملات و مسائل میں بھی قرآن حکیم حدود کا لفظ استعمال کرتا ہے ولیل کافرین آداب العدیم اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے بڑی سخبات آ گئی ایک دم سے یہ جو حلال حرام کے اختیارات ہیں یہ اللہ کا اختیار ہے بھائی یہ اس کے رسول کا اس کے حکم سے تم گڑبڑ نہ کرنا ان معاملات کے اندر اس کی حساسیت کو بیان کیا جا رہا ہے قبل بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی مخالفت کرتے ہیں وہ زلیل کیے جائیں گے جیسے کہ وہ لوگ زلیل کئے گئے جو اس سے پہلے تھے وقد انزلنا آیاتینات اور یقیناً ہم نے واضح آیات نازل کی ہیں ولیل کافرینا عذاب و محم اور کافروں کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے یوم یب آف اللہ جمع جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع فرمائے گا دوبارہ کھڑا کرے گا فون بیما تو اللہ انہیں بتا دے گا وہ جو انہوں نے عمل کیے احسا اللہ ونسو اللہ نے احاطہ کر رکھا ہے شمار کر کے اور لوگ بھول گئے اس جملے کو الگ سے بھی پڑیے گا بہت ساری ہماری فائلس ڈیلیٹ ہو جاتی بہت سارا ریکارڈ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے فائل کرپٹ ہو جاتی بیک اپ کام نہیں کرتا پریشان ہوتے نا یہ ہم ہیں اللہ کچھ نہیں بھولتا ہر بات کا اللہ نے احاطہ کر رکھا ہے ونسو اور لوگ بھول چکے ہیں حساب ہی اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما و شہید اور اللہ تعالی ہر ہر تعالیٰ گواہ ہے اب اگلا رکو ہے حزبو شعیطان میں سے منافقین کا بیان آئے گا ایک خاص اصلاح ابھی آئے گی نجوا یہ منافقین کی حرکت تھی سور نسا میں بھی تھوڑا ذکر آیا تھا یہ منافقین کیا کرتے حضور نبی اکرم علی السلام کی مجرس میں آتے دو چار بنا کے کوئی ادھر بیٹھ جاتا کوئی ادھر بیٹھ جاتا باقی اجتماعیت موجود ہے صحابہ اکرام موجود ہیں یہ کوئی کونے خدرے میں ادھر بیٹھ کے دو چار بات کریں کوئی ادھر بیٹھ کے بات کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں سرگوشیاں تنہائی میں بیٹھ کے اب باقی لوگ کیا محسوس کریں گے کوئی پلان بنا رہے ہیں خسر خسر کیا کر رہے ہیں کان کے اندر یہ ہے نجوہ اجتماعیت سے ہٹ کر قیادت کے خلاف ذمہ داران کے خلاف کوئی خسر بسر کرنا یہ ہے طرز عمل نفاق والوں کا البتہ یہ حملہ ہوتا ہے شیطان کا اس کا بیان اس رکو میں ابھی آئے گا تو حزب ال شیطان میں سے جو چھپے ہوئے یعنی منافقین آستین کے ساتھ ہیں ان کا بیان اب اس رکو میں آئے گا علم طور ان اللہ عالماف سماوات و مافل عرب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے بے شک وہ جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے ماں یا کُن نجواطلا ان تین لوگوں میں کوئی سرگوشی نہیں ہوتی اللہ ہوا راب احم مگر یہ کہ چوتھا ان میں اللہ ہوتا ہے ولا خم ستین اللہ ہوا اور پانچ لوگوں کی کوئی سرگوشی نہیں ہوتی مگر ان میں اللہ چھٹا ہوتا ہے ولا ادنا من ولا اللہ ہوا اور اس سے کم ہو یا زیادہ کی تعداد تو کسی کا کونے خطرے میں بیٹھ کے کو منصوبہ بنانا شرارت کرنا پلان بنانا اجتماعیت کے خلاف امیر کے خلاف ذمے داران کے خلاف یہ حرکتیں اللہ کے علم میں ہیں فم مین بیم بیما یومن قیامت بس جو کچھ انہوں نے کیا اللہ تعالی قیامت کے دن یہ سب انہیں جتا دے گا ان اللہ بکلی شے علیم بے اللہ تعالی ہر ہر شے علم رکھنے والا ہے۔ الم در الی الذین نهو عن النجوا کیا اپ نے لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں نجوا یہ سرگوشیاں کرنا اس سے منع کیا گیا تھا ثم يعودون الیمان عنه پھر وہ وہی کچھ کرتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا و یتناجون بالاسم والعدوان ومعصیت الرسول اور وہ گناہ اور سرکشی کی بات اور رسول علیہ السلام کی نافرمانی کے بارے میں باہم سرگوشیاں کرتے ہیں یہ ہے منافقین کا طرز عمل یہ جو خسر پسر ہو رہی کونے خطرے میں اجتماعیت سے ہٹ کر اور ٹوٹ کر بیٹھ کر کیا ہو رہی گنا کی باتیں سرکشی کی باتیں اس, باتیں اس بات کو نہیں ماننا ہے یہ تو جان نکل جائے گی ہمارا مال چلا جائے گا ہمارا یہ بات ان کی قبول نہیں کرنی اور حضور نے بھی مکرم علیہ السلام کے خلاف سازش یہ منافقین کا بیان ہے وہ ادا جا کا ملنا اور ایربی علیہ السلام جب آپ کے پاس آتے تو اس طریقے پر آپ کو سلام یعنی دعا کر دیتے ہیں جس لفظ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دعا نہیں دی کیا مطلب یہ منافقین میں سے بھی کچھ کا بیار اور یہود کا بھی طرز عمل تھا کہ جب حضور نبی اکرم علیہ السلام کے پاس آتے تو معاذ اللہ کہتے ہیں علیکم اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تمہیں موت آئے استغفر اللہ اس لئے ہمیں بھی الفاظ ہم میں سے تو کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا لیکن الفاظ صحیح ادا کرنے چاہیے السلام علیکم یہ کہتے السلام علیکم تمہیں موت آئے محب اللہ یہ ہے ان کی بد کلامی بھی اور ان کی ہر دھرمی بھی اور ان کا غلط طرز عمل بھی جس کو قرآن نے نقل کیا فی اللہ بما نقول اور وہ اپنے آپ اپنے جی میں کہتے ہیں اللہ میں اس پہ سزا کیوں نہیں دیتا یہ جس کو کہتے چوری اوپر سے سینا زوری یہ پورے نفسیاتی کیس ہے ہم تو یہ حرکتیں کر رہے ہیں کچھ ہوئی نہیں رہا ہم تو برا بلا کہہ رہے ہیں کچھ ہو ہی نہیں رہا اللہ کا تبصرہ سنیں ہس جہنم ان کا ٹھکانا جہنم ہے جو ان کے لیے کافی ہے یس لو وہ اس میں ڈالے جائیں گے فبی اسلم بس وہ بہت ہی برا ٹھکانا ہے یہ سخت ترین جواب اللہ کی طرف سے کچھ لوگ اپنی دانش سے سمجھتے ہم تو بگاڑ کی کوشش کر رہے ہیں فساد کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ تو کچھ برا ہو نہیں رہا یہ اللہ کی وقتی مہلت یا ڈھیل ہوتی ہاں پھر اللہ تعالیٰ پکڑ پر آتے تو چھوڑتا بھی نہیں ہے اور سب سے بڑی پکڑ کہاں ہونی وہ جہنم میں ہونی ہے اللہ انا بھی کمین آزادی جہنم یادین جو ایمان لائی ادانا ادا تنا جئی تم بس جب تم باہم سرگوشی کرو اگر ضرورت پیش آ جائے تنہائی میں کوئی بات کرنی کوئی ایک دوسرے سے علیحدگی میں بات کرنی تو فلاں تنا جا بال افطمی واماسی رسول تو گنا اور سرکشی اور رسول علیہ سلام کی نافرمانی کے بارے میں سرگوشی نہ کرنا و تنا جا بل بر و تقوا اور ہاں نیکی اور تقوا کے معاملات کے حوالے سے سرگوشی کرنا یہی بات سور نسا میں بھی آئی تھی بھائی کسی کو کوئی بات سمجھانی ہے اس میں کوئی برائی ہے تو تنہائی میں ہمدردی سے اس کو سمجھا دیا جائے کسی میں کوئی شارٹ کمنگ ہے ہمدردی کے ساتھ تنہائی میں اس کو سمجھا دیا جائے کسی کی حاجت علم آئی کو زیادہ فنڈنگ کی ز... کی ضرورت ہے تو تنہائی میں بھائی فلاں کی مدد ذرا اس کو زیادہ ضرورت یہ تنہائی میں بات ہو جائے یہ تو پسندیدہ بات ہے نیکی کے بارے میں تقوا کے بارے میں سرگوشی کر لو وہی پسندیدہ ہے کسی کی شارٹ کمنگ کو محلے والوں کے سامنے بیان نہ کیا جائے تنہائی میں سمجھا دیا جائے یہ تو ٹھیک ہے لیکن گنا سرکشی اور رسول علیہ السلام کی نافرمانی کے بارے میں سرگوشیاں نہ کرنا وطق اللہ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ تو شروع جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے ان نمن میں نہ شیخوانی بے شک یہ سرگوشی کا معاملہ یہ تو شیطان کی طرف سے ہے تاکہ وہ ان لوگوں کو غمگین کرے جو ایمان لائے یہ ہے شیطان کا حملہ یہ جو حزبو شیتان شیطان کی پارٹی کے لوگ بنے بیٹھے منافقین پیچھے گرو تو یہ شیطان ہے جو اجتماعیت میں دڑاڑ ڈالنا چاہتا ہے دلوں کو پھاڑنا چاہتا ہے, افراد کو توڑنا چاہتا ہے اور وہ اللہ تعالی کے حکم کے بغیر ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا یہ تسلی ایمان والوں کے لیے اللہ دن کے بغیر تو شیطان کچھ نہیں کر سکتا منافقین کیا بگاڑ لیں گے کافر کیا بگاڑ لیں گے جی تو ایمان والوں کا توقل آگے فرمایا وہ علام فلح تو مبمن اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ سہان و تعالیٰ ہی پر توقل کریں ایک اور بڑا پیارا اصول اور ہدایت بتائی جا رہی ہے اور عجیب بات ہے کہ یہ ستائیس شب میں بیان آتا ہے اور ستائیس شب میں اس حکم پر عمل کرنے کی ضرورت بھی زیادہ آتی ہے سنیے پھر مسکرائیے اور عمل بھی کر لیجیے گا انشاء اللہ تعالیٰ یا ایمان والو ادا تفسلمس جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کشادگی کش پیدا کرو یعنی دوسروں کو بھی بیٹھنے کا موقع ملے کشادگی کش پیدا کرو ففس ہو تو کشادگی کش پیدا کیا کرو یف صحیح اللہ لکن, اللہ تعالیٰ تمہیں کشادگی کش عطا فرمائے گا ایسے ہی ہے نا جی کوئی اسکرین پر بھی ماشاء اللہ وہ میسج آ جاتا ہے اگلی صفوں کو پہلے پر کر لیجئے آگے ہو جائیے مل کر بیٹھیے جم کر بیٹھی اور لوگوں کو بھی موقع مل جائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مزید کشادگی کش عطا فرمائے تو یہ مجلس کا ادب اگلا ادا بڑا دلچسپ ہے یہ خاص ایک منافقین کا مسئلہ تو اس کے تسلسل میں کلام آ رہا ہے وہ عیداقی فن شزو یار فع اللہ آمن اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ جایا کرو تم میں سے جو ایمان لائے اللہ ان کے دراجات بلند کرے گا والذین ات العلم دراجات اور جن لوگوں کو علم عطا کیا گیا اللہ ان کے دراجات بلند کرے گا حضور نبی اکرم علیہ السلام کے مجلس کو ذہن میں رکھیے حضور کے اوقات بھی بڑے قیمتی آپ نے ہدایات عطا فرما دی واضح ہو گیا نصیحت ہو گیا تعلیم دے دی گئی احکامات جاری کر دیے گئے چلو بھائی اب اپنے اپنے کام پر لگو جاؤ نہیں وہ منافقین کیا کرتے اول تو آتے لیٹ تھے کیا آتے لیٹ تھے اب حاضری بھی لگانی کیونکہ اپنے ایمان کا اظہار بھی کرنا ہے ہاتھ ضرور ملائیں گے حضور نبی اکرم علی سب کو دکھا دکھا کہ بھائی, present, present, میرے مارک ہو جائے. یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے ہاں? ذہن میں رکھے گا کہ جن کے کردار میں تو کچھ ہے نہیں لیکن اٹینڈنس ضرور لگوانی ہے تاکہ سب کے سامنے اسلام کا ادھار ہو جائے تو کہا جائے بھائی مجلس مکمل ہو گئی اب جاؤ یہ جو ہے نا ہاتھ ملانا رکنا اور یہ فوٹو سیشن اور اپنی اپنی اٹینڈنس کو انشور کروانا کہ لوگ کہیں گے کہ ہم ہاں موجود ہیں اس سے کوئی تمہیں فائدہ نہیں ہوگا فائدہ کس سے ہوگا ایمان والوں کے درجے بلند ہوں گے اور علم والوں کے درجے بلند ہوں گے ایک اور نقطۂ یہ ہے کہ علم کی فضیلت کا بیان بھی ہے درجے ایمان کی وجہ سے بلند ہوں گے اور درجے علم کی وجہ سے بلند ہوں گے ملاون خبیر اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے یادین آمن اے ایمان والو ادا نہ جئی تم جب تم رسول ارے السلام سے کوئی علیحدگی میں تنہائی میں بات کرنا چاہو پرائیویسی میں بات کرنا چاہو فقط دیو بئی نہ دی جواکم صدقہ تو اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو یہ بھی منافقین کا مسئلہ تھا ذرا وہ ذرا مجھے تھوڑا ٹائم دے دیں ذرا الگ سے ٹائم دے دیں مجھے ذرا الگ سے ٹائم تھا کہ لوگ بھی کہ بھائی کیا ان کی تو گڈ بکس کے اندر ہیں باقی سارے سو لوگ دو سو لوگ الگ ان کو الگ سے ٹائم دیا جا رہا ہے یہ منافقین کا مسئلہ اللہ تعالی نے ٹیکس لگا دیا مراد یہ کہ صدقہ منافق کو تو ٹیکس ہی محسوس ہوگا نا جبر محسوس ہوگا اس کو تو اچھا کچھ سرگوشی میں بات کرنی پرائیویسی میں بات کرنی آؤ پہلے صدقہ پیش کرو ظاہم خی الرکم یہ تمہارے حق میں بہتر اور زیادہ پاکیزہ تر ہے فعی الم تجید پہ اگر تم نہ پاؤ اس کی طاقت نہ ہو فعی اللہ غفور رحیم تو بے اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے اب منافقین کو تو رال ٹپکتی تھی جان جاتی تھی مال خرچ کرنے کے اندر دنیا کے حریض تھے اب ان کی مشکل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم تو واپس لے لیا اگلی آیت ذکر آ رہا ہے لیکن ایک سبق سکھا دیا ایک اہل ایمان کو رہنمائی دے دی حضور ذمہ دار ہیں حضور جماعت کے امیر بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوقات کار کا خیال رکھو اور ان کی پرائیویسی کا ان کے آرام کا بھی خیال رکھو ان کو زیادہ ان کو پریشان نہ کیا جائے یہ ادابی سکھا دیے گئے اگلی آیت میں حکم سمجھیے کہ اس کے اندر تخفیف کر دی گئی تم انتقم و بین جاکم صدقات کیا تم اس سے ڈر گئے کہ اپنی سرگوشی سے کر سکو تو اللہ نے تم پر نظر کرم فرما دی درگزر فرمایا پس تم نماز قائم کرو زکات ادا کرو وہ عطی اللہ و اور اللہ تعالی اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرو وہ اللہ بما تحمر اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالی اس کو خوب دیکھنے والا ہے ایک روایت میں یہ ذکر ہے مفسرین نے ذکر فرمایا کہ سید علی کو کوئی حقیقی حاجت پیش آ گئی تو انہوں نے کچھ صدقہ دیا اور حضور سے بات کی تاکہ یہ جو ایک حکم آیا تھا اس پر بھی عمل درامد ہو جائے ایک شکل آ گئی اس کی لیکن اصل ہی تھا کہ اس کے لیے یہ منافقین پر تھوڑی سی روک لگانے کے لیے جو حضور نبی اکرم علیہ السلام کے اوقات کو ضائع کرنے کے درپے ہوتے تھے معد اللہ الم ترا لدین طول قومن غدیب اللہ علیہ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ان لوگوں سے دوستیاں کرتے جن پر اللہ نے غذب کیا غذب ہوا یہود پر اور اسے سے منافقین اختیار کرتے ہیں جا جا کر من کو یہ نہ تم میں سے مسلمانوں نہ ان میں تو درمیان درمیان کا معاملہ بڑا خطرناک ہوتا ہے یہ مفاد پرت سے نہ ان کے نہ تمہارے ہیں عَلَى وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ جھوٹ پر قسم کھا جاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جھوٹے ہیں اللَّهُ لَهُمْ عَدَابًا شَدیدًا اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے شدید تیار کیا ہے. اِنَّهُمْ مَا بے شک جو وہ کام کرتے ہیں وہ برے ہیں اتخد و امان جم نتن سب بے شک انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا بس انہوں نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا قسموں کو ڈھال بنانا یہ منافقین جھوٹے بہانے بناتے سوریہ نسا میں بھی پڑ چکے اور اپنے جھوٹ میں وزن پیدا کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتے اور فسد دو عن سبیل اللہ اس کے دو ترجمے ممکن ہے آگے بھی ذکر آ جائے گا خود بھی رکنا اور دوسروں کو بھی روکنا عذاب بس ان ذلت آمیزر عذاب ہے لم تغنی اموالهم اولادهم من انہیں ان کے مال اور ان کے اولاد کچھ بھی کام نہ آئیں گے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں یہ لوگ آگ والے ہیں ہم تیہا خالدون اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اللہ اجرنا من النار یہ منافقین کا بیان چل رہا ہے یوم اللہ جمی جس جسن اللہ تعالیٰ ان سب کو دوبارہ کھڑا کرے گا کما تو یہ اللہ کے حضور قصمے ایسے جیسے مسلمانوں تمہارے سامنے جھوٹی قسمے یہ کردار اتنا گندہ گراوٹ والا ہے منافقین کا کہ یہ اللہ کے سامنے بھی جھوٹی قسمے کھانا چاہیں گے پھر منہ بند کر دیے جائیں گے اور ہاتھ بھی کلام کریں گے پیر بھی کلام کریں گے سوریاسی میں ذکر آ چکا ہے عَلَى شَيْءٍ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ اور وہ یہ گمان کرتے کہ کسی بھلی بات پر ہیں اور اپنے آپ کو, کو سمجھتے ہیں معاذ اللہ الا ان نم اللہ کا تبصرہ آگاہ ہو جاؤ کہ یہی لوگ جھوٹے ہیں عَلَيْهِمُ الشعیطان شیطان ان پر غالب آ گیا ہے فکر اللہ تو اس نے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی یاد بھلا دی الاک الشیتان یہ ہے شیطان کا گروہ کی پارٹی اللہ انسم شیطان خاصون آگاہ ہو جاؤ کہ شیطان کا ہی خسارہ پانے والا ہے یہ ہے منافقین کا تفسیری بیان باقی نفاق اور منافقین کا ذکر سورہ منافقون میں بعد میں تفسیر سے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی اب کھلے من... حضو الشیطان کھلے کافر پکے کافر وہ بھی حضو الشیطان ہی ہیں شیطان کی پارٹی کی لوگیں ان کا تذکرہ آ رہا ہے ان اللہ یخادون اللہ و رسولہ اولائک فی الادلین بے شلط جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ سلاد السلام کی مخالفت کی یہی لوگ ذلیل ترین لوگوں میں سے ہیں یعنی مغلوب ہو کر رہیں گے اللہ تعالیٰ نے طے فرما دیا کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے یہ بہت اہم بیان ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے کتنی قوموں کے حالات ہم نے پڑھے قوموں نے پیغمبر کے خلاف چالے بھی چلنا چاہیے اللہ, اللہ نے ان کی چالوں کو ناکام کر کے پیغمبر اور ایمان والوں کو بچایا اور جو نافرمان قومیں تھی ان کو مٹا ڈالا ان اللہ قوی ان عزیز بے شک اللہ تعالیٰ کبھی طاقتور ہے عزیز یعنی غالب ہے اب آخری آیت اس صورت کی ایک آیت حزب اللہ کے بیان پر طویل آیت ہے اور بڑا عجیب اور بڑا ایمان افروز انداز بیان اس مقام پر آ رہا ہے لاتید والیوم آخر تم نہیں پاؤ گے ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر من ومن اللہ و کہ یہ ان سے دوستیاں رکھتے ہوں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی مخالفت کی ایمان والوں کی دوستی ایمان والوں سے ہوگی ایمان والوں کی دوستیاں اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے باغی لوگوں سے نافرمان لوگوں سے ان کے بخ... اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بغاوت کرنے والے سرکشی کرنے والے ان سے نہیں ہو سکتی آگے سنیں ولو کانو آبا اہم او ابنا احمان احم او آشی رت وہ ان کے باپ دادا ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے رشتے دار ہوں اور اس کی شان بدر میں آپ دیکھ لیں اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ اور مسلمانوں کی طرف بیٹے عبد الرحمن بن ابھی بکر دوسری طرف یاد ہے اور بعد میں وہ ایمان لے آئے بیٹے بھی تو کہا با جان آپ تو کئی مرتبہ میری تلوار کی زد میں آیا میں نے چھوڑ دیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا میری تلوار کی عزت میں اگر میرے سامنے ایک مرتبہ بھی تو آ جاتا میں تیری گردن کو اڑا دیتا میں تیری گردن کو اڑا دیتا یہ ہے حق و باطل کا مارکا بن عمیر ایک طرف بھائی دوسری طرف ایک بھائی ایک طرف ہے دوسرا بھائی دوسری طرف چچا ایک طرف ہے مامو دوسری طرف چاہے چچا ادھر ہے بھتیجا دوسری طرف چاہے ان کے باپ دادا ان کے بیٹے ان کے بھائی اور ان کی رشتے داری کیوں نہ ہو یہ ہے ایمان اور کفر کے درمیان کا معاملہ تو ایمان والوں کی دوستیاں تم کافروں سے نہیں پاؤ گے چاہے باپ بیٹے بھائی رشتے داری کیوں نہ ہو شہ ہے ایمان الاکتبی قلوبان یہ بولو گے جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو ثبت کر دیا ہے جما دیا ہے مضبوط کر دیا ہے وہ <مِّن> اور اپنے روحانی فیض سے اللہ نے ان کی مدد فرمائی ہے ایک مراد وہی بھی لی گئی ہے روح قرآن قرآن کی وہی بھی لی گئی ہے بِرُوحِ <مِّن> اور اپنے روحانی فیض سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی جنات اور اللہ باغات میں داخل فرمائے گا تجریم امتحط نہا جن کے نیچے سے نہرے جاری ہیں خالدین افیہ وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی ہوا وہ اللہ سے راضی ہوئے سبحان اللہ حزب اللہ یہ ہے اللہ کا گروہ یہ اللہ کی پارٹی اللہ آگاہ ہو جاؤ ان حسب اللہ هم المفلحون کہ اللہ کا گرو اللہ کی جماعت یہی کامیاب ہونے والی ہے اللہ تعالی اسی جماعت میں مجھے اور آپ کو ہم سب کو شامل رکھے ویسے تو پوری امت ہے جو کلمہ پڑنے والی ہے مگر امت کے آج لچھن کیا ہے طرز عمل کیا ہے یہ بھی دیکھ لینے کی ضرورت ہے تو پھر ہم کسی اجتماعیت میں جڑے کہ جہاں میں اللہ کے دین کے تقاضوں پر عمل کر سکوں جہاں میں ایمان کی آبیا کی کوشش کر سکوں اور ایمان کے تقاضوں میں خود اللہ کا بندہ بننا بندگی کی دعوت دینا بندگی والے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا بھی شامل ہے ایسی اجتماعیت میں آنا چاہیے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو توفیق دے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 يكروا بم آتيناهُ وَ يتمَدع فسوفَ يعلمون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 وَ الثع الله كَذبًا أَ كَذَّبَ بِْ الحّنََّ ج لَسَ فيِي جًَاَّلََثوكَافِرين والَّذينَ جََدُ فيين ل نَهدهُم سُبناَا والَّذينَ جَهدُ فين لَ نَهْدًاَّهُ سُبناَا وَإِن الله لَ المُحسِرين